ص اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتبہ سکن تمام فارحان اور تمام سامین کو شمس اقبال سلامات کرتے ہیں شکل آ سلسلہ دس باب و تہارت درج نمبر ستا سکسٹی سیون اور پیج نمبر بیاسی آباد کے مارے تا پہنچا رہا ہوں اس میں جو ہے نماز استسخا کے پیج نمبر ہاں پیج نمبر تراسی ایٹی سیون ایٹی تھری سے شروع ہو رہا ہے سیون کل پڑھا تھا اور آج درس نمبر بھی سکسٹی سیون کل پڑھا تھا آج سکسٹی ایٹ یعنی آج سکسٹی ایٹ اسی بابر نماز استسقاء کا دوسرا درس ہے جس میں نماز استسخا تو یہ درس نمبر ایٹی سکسٹی سکسٹی ایٹ اٹھاسٹھ اور پیج نمبر تراسی تراسی منبیا سولت وولت ہے تراسی ہے اس میں اور نماز اصقاق کے بارے میں کل نماز پڑھانے کا آپ لوگوں کو ترقی بتایا اور آج جو نماز کی دو فرمایا تھا کل جو ہے آج پہلے خطے کے آخر میں بھی ایک دعا کریں نماز بارش کے لیے اور دوسرے خطبے کے آخر میں بھی ایک دعا پڑھنے کا حکم ہے ان دعاؤں کا ترجمہ اور دعا آپ کو یہاں پڑھا رہا ہوں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں تو فرما یا کل آخر میں خود کے آخر میں فرمایا تھا ویت و دعا کریں فی آخر الخبۃ اللہ پہلے خطب کے آخر میں ہاکا اس طرح تو وہ دعا ہے اللہ اللہ اسقنا ہاں جی اے اللہ ہمیں سیراب کر دے ہاں جی ہمیں سیراب کر دے غی سن ایسے بارش کے ذریعے سے کہ مغی سن جو برخوب برسانے والا ایسے بارش جو برساتے ایسے بارش برسا دے غی سن مغی جو ہر چیز کو ہنی جی کرنے والے ہو ہنی ان ہاں مری ان ہنی ان یعنی کہ خوشگوار ہو مری ان سازگار ہو کیونکہ کبھی بارش تو برساتے ہیں پھر وہ طوفانی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اس کا فائدہ مند پھر نہیں ہوتی ہر ہاں چیز کو تباہ کر دیتے ہیں. لہٰذا ایسا بارش نہیں بلکہ ہنی ان مری ان ہو خوشگوار ہو ہمارے لیے ہاں اور لے سازگار ہو جو ہمارے لیے فائدہ مند بارش برسات ہے نہ کہ طوفانی بارش ہاں جی جس کے نظر میں سیلاب آ جائے ہر چیز کو بہا کے لے جائے نہیں اللہ میں فائدہ مند اور خوشگوار بارش برساتے اوادہ کن ہاں جی بہنے والا یعنی یقینی بات ہے وہ نہروں کو طالبوں کو ہر چیز کو بھرا کے بارش نہر بہہنے والا بارش برساتے مجل ہاں جی سبزہ اگانے والا بارش برسات ہے شہن سب سبزے بڑھانے والا نہ باث بارش بساتے اور نباتات او پیدا کرنے والے سحان اور متبقن دائمً اور ہمیشہ جو ہے فائدہ دینے والے متبیقن ان ہر چیز کو پور کریں تالابوں کو قواؤں کو ہاں جی اور نہروں کو اور ہمیشہ فائدہ مند ہو ہو اللہ اللہ عسکن نلغی شاہ اللہ ہمیں بارش کے ذریعے سے ہمیں سیراب کر دے ہاں جی ہمیں بارش برسا دے اور بارش کے جلسہ ہمیں سیرا فرمائے ولا اور ہمیں قرار نہ قرآن دن القاندین نامید نا ہونے والوں میں سے ہاں جی اللہ اس بارش برسا کر ہمیں تیرے رحمت سے نامید نا ہونے والوں میں سے ہمیں قرار نہ دے اللہ میں اللہ بالآباد ہاں جی اللہ بے شک ترین بندوں بند تیرے بندے والبلاد اور یہ شہریں یہ من اللّا وزن کے جس سختی اور تنگی میں ہے ہاں جی نہ آنے کی وجہ سے اور جس پریشانی میں ہے جس تکلیف میں ہے اس کا مالا ایسی پریشانیوں میں جس کے بارے میں لا نشق ہو جس کا ہم شکوہ نہیں کرتے ہیں ہاں جی اللہ سوائے تیرے پاک ذات کے حضور میں اللہ یعنی اللہ تیرے بندے سخت تکلیف میں شہریں ویران ہو چکا ہے اور سخت تکلیف اور تنگی میں ہے جس کا ہم صرف تیرے سوا کیسے کہ حضور میں شگوا نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، مالا نشق و ان تکلیفوں کے بارے میں ہم شگوا نہیں کرتے ہیں، اللہ, اللہ کے سوا تیرے پاک ذات کے اور یقیناً جو ہے دعا کے میں سے بھی یہی ہے کہ انسان دل سچے دل سے اس بات پر اس کا ایمان رکھے کہ ہمیں ان مشکلات سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ کے ذات ہے ہم باقی امبیاء اولیاء جو ہیں اعمہ یہ لوگ وسیلہ ہیں ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وسی اللہ وہ اللہ کی درگاہ میں ہمارے حق میں دعا کریں کہ اپنے بلائی کے لیے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں है? اور اللہ ان کو اجازت دیتے ہیں اور کوئی کام کرنا ہو تو بھی اجازت دیتے ہیں تو تب اللہ کے علاوہ جو بھی خواف شگان ہیں امبیا الہیہ اور اللہ کے بندوں کے لیے ان کی توصعط سے جو بھی کام ہوتا ہے حقیقت میں وہ کام اللہ ہی کی طرف سے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے چونکہ ان کے الفاظ سے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رت نہیں فرماتا کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں ہم ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ ہمارے میں اللہ کے حضر میں دست میں دعا ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ ہماری مشکلات کو ان کے وسیلے سے حل فرماتے ہیں ہاں جی اور اللہ لہٰذا بندہ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید کی جو ہے قبولیت کی امید رکھیں ہاں جی اور اور ہر مشکل کا حل اسی دروازے سے ہی ہو جاتی ہے لہٰذا مجید فلم دعا کرتے اللہ اللہ اے اللہ اس بارش کے ذریعے سے ہمارے لیے کھیتیں اگا دے نئی کھیتیں اگا دے جو تباہ ہو چکے ہیں وشقور رہا اور ہمیں ہم جانوروں کے پہچانوں سے ہمیں سیراف کر دے لیکن پانی نہ ہو تو جانوروں سے دودھ نہیں آتی انہیں جو ہے تو اس وجہ سے ان کو چونکہ سبز سوکھ جاتے ہیں تو جب انہیں کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی تو کہاں سے آئے گا لہٰذا اللہ, اللہ ہمیں جانوروں کے پیشانوں سے ہمیں سیراب کر دے واسق نہ اللہ ہمیں سیراب کر دے برکات سما آسمان کی برکتوں سے بارش پڑھا کر وہ لنا اور اے اللہ ہمیں اگا دے من برکات زمین کی برکتوں سے بھی اور ہر طرح کی سبزی جات ہاں جی ہو بات دانے غلّہ جات اور ہر قسم کے پھل سب جو بندوں کی روزی کا ذریعہ ہے جانوروں کی وہ سب ہمیں لیے اگا دے اللّہم یا اللہ اللہ مدف انََ الجہدا اللہ ہم سے دور ہر ماں ہاں جی تکلیف کو ہر قسم کی والجوع اور بو کو جو بارش نہ آنے کی وجہ سے جس میں ہم مطلع ہیں یا اللہ ہم سے دور کر ہم سے ہٹا دے مالا وہ تمام تکلیفیں ہیں ہاں کہ اللہ یکشف ہو غیر وہ تیرے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا بارش تیرے سوا کوئی نہیں بڑھ سکتا سبزہ تیرے سوا کوئی نہیں اگا سکتا درختوں پر پھل تیری اجازت کے بغیر تیرے رحمت کے بغیر کوئی نہیں دلوا سکتا ہاں تکلیفوں سے پریشانیوں سے تیرے سے کوئی نہیں نکال سکتا لہٰذا مالا کو ہاں اللہ ہم سے دور خورماں ہم سے ہٹا دے ما وہ تمام تکلیفیں لا یکش ہو اس کو نہیں ہٹا سکتا غیر کو تیرے سوا اللہم یا اللہ اللہ اناف کا۔ ہم تیرے درگاہ میں ہمارے گناہوں کی باشش مانتے ہیں کیونکہ بلائیں عام طور گناہوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں ہے بارش گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہاں جی ہزمائش کا پہلو کم ہی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں دنیا میں دھڑکان کھینچتے ہیں تکلیف میں ڈال کا شادہ بندہ سدھر جائیں اور اللہ کی طرف آ جائے راستے میں آ جائے اس لیے استغفار کرتے ہیں اللہ میں اللہ کا ہم سب تیرے درگاہ میں ہمارے گناہوں کی باخش طلب کرتے ہیں ان کا بے شک تیری ذات ہی کنتا تو ہی غفاراً بہت زیادہ بچنے والا ہے فارصل سما علی نے پس اے اللہ برسا دے آسمان کو ہم پر مدرالموسلا دفت بارش یعنی آسمان سے یعنی سماعت مت بارش ہے اے اللہ برسا دے آسمان ہم پر موسل جی مسلسل آسمان ہم پر مسلسل برسا دے یعنی آسمان سے ہم پر مسلسل بارش برسا دے ہاں جی یہ مبارک دعا پہلے خطبے کے آخر میں پڑھیں گے ہاں جی وہی آخر ان خطبت ثانیہ دوسرے خطب کے فی آخر آخر میں یت دعا کریں حاک ہاں اس طرح دعا کریں اللّہ اللہ ان دوسرے خطبے کے شروع میں آخر میں جو ہے یہ دعا کریں دو خطبہ پڑھنے آپ کو پہلے بتایا تھا ہاں جی اللّہ اللہ انتمر تنا تو نے ہمیں حکم فرمایا بھی دعا کا تیز حضور میں دعا کرنے کا اللہ نے کہاں امر فرمائے قرآن باب میں اوت اون ہاں جی اود اون ہی بندے مجھ سے دعا قرآن صجیب لکھوں میں دعا تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا ہاں جی دعا جو ہے مغلِ عبادت ہے عبادتوں کے اصل ہاں جی جھڑ ہے بنیاد ہے اور اسی طرح فرماتے ہیں قرآن و اعزا سالقان فنِ قریب عجیب دا و تاضا دان فرمایا ہاں جی اے میرے حبیب جا میرے بندے مجھ پکارتے میں بالکل نزدیک ہوں میں ان کے پکار کو سنتا ہوں ان کو قبول کرتا ہوں دعاؤں کو اور بھی اللہ نے متعدد جگہوں پر خود فرما میں یو جی بالمشادہ ویشو فرمایا کون ہے جو مشتر بیچارہ شاخ جب ہر طرح سے اس کے لئے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ فریات رسی کے لیے پکارے ہیں تو میرے سوا کون ہیں جو اس سے بیماریوں کو دور کرے تکلیفوں کو دور کرے پریشانیوں کو دور کرے اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہیں خود کی طرف دعوت دینے کی اسی سے دعائیں کیا جائے لہذا ہم یہاں کہتے ہیں اللہ اللّہ اللّہ انت مرتن اے اللہ تو نے ہمیں حکم فرمایا بے دعا کا تیرے حضور میں دعا کرنے کا وعدتا اور تم نے ہم سے وعدہ فرمایا جاب دے قبول کرنے کا کہ بندہ تو دعا کرو میں قبول کروں گا سچے دل سے خلوص سے دعا کر میں قبول کروں گا لہذا اے اللہ فقر داون کا بے شک ہم نے تیرے حضور میں دعا کیا ہے ہاں جی کما مرتا جس طرح تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے یہ فاجب نا لہٰذا ہم سے قبول فرما کما وات جس طرح تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے میں اللہ ہمن علینا نا اے اللہ ہم پر احسان فرما ہم پر احسان فرما بے ما قارفنا قارف نہ ہاں ہم بخشتے ہوئے ان گناہوں کو جس کا مرتکب ہوا ہے می معرتِ بخشتے ہوئے ماں ان گناہوں کا قارفنا جس کے ہم مرتکب ہوا ہے وجابتی کا اور تو قبول کرتے ہوئے ہم پر احسان فرما پھر سویا نام سیرابی کے حوالے سے ہمارے کو ہم بارش کے حوالے سے ہم نے جو تردر درگاہ میں دعا کیے اس کو قبول کر اس کو قبول فرماتے ہوئے ہم پر احسان فرما و سیاحت رزق نہ ہمارے رزق میں غصہ دیتے ہوئے بارش برس اور رض میں غصہ دیتے ہوئے ہم پر احسان فرما یہ دعا جو ہے فرمایا اس دعا کو کرو یہ پھر فرماتے ہیں وہ تجرہ امام اور تمام مومنین جو ہے اللہ کے حضور میں تجربہ کریں گیرا ازاری کریں آہ و بکا کریں وہ تخشیہ اور خوشو کریں آجز کریں جتنا کر سکتے ہیں سب مل کے وبالغا بھی دعا اور دعا میں خوب مبالغہ کریں یعنی اسرار سے کریں بار بار کریں بالکل دل و جان سے امید کے قبول ہونے کے امید کے ساتھ کریں اور سرن ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر چپکے سے اور جہرن اور خونچی آواز میں ہیں سرن جہرن دونوں لحاظ سے دعا کریں وہ یسید اللہ حاضر اور اضافہ کریں اللہ حاضل عدیت ان دعاؤں پر مایووری جو بھی چاہیں ارشاد اپنے اپنی جگہ پر امام یا اپنی جگہ پر ان دعاؤں کے علاوہ امام کوئی اور دعا بھی اضافہ کرنا چاہیں جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے نزول کے لیے تو کر سکتے ہیں پھر فرماتے ہیں اگر یہ دعائیں اپنی ایک نماز پڑھ لیا تو اور اگر و تاخرت اگر یہ نماز ایجابت جو ہے دور تاخیر ہو گئی تاخرت اجابت قبول ہونا تو حیو کر حق کرانین دوسری دفعہ پھر پڑھیں اور سالی سن تیسری دفعہ پھر پڑھیں متوالین اور یہ چیزیں مسلسل پڑھیں ہاں جی اور وہ متفرکن اور مختلف موقعوں پر پڑھیں مثلاً جمرات جمرات کر کے پڑھیں ہیں جی اچھے دینوں میں پڑھیں ایام میں پڑھیں تو اس طرح مقصد اللہ تعالیٰ کے پیچھے آپ پڑھا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا ہاں ایسے بہت سے واقعات ہیں ہمارے پیران تلکت کے ہاں کے قبولوں کے لوگ فرماتے ہیں بعن مرحوم کے دور میں بھی اس پہلے ان اچھا میر محمد شاہ جو ہے زین الاخیار کے دور میں بھی خپلوں میں فرماتے ہیں جب بھی کھنچور میں آپ جو ہے بخے دعا بارش نہیں آتے تھے تو بال لوگوں کو ساتھ کشا خون لوگ لے جاتے تھے اور یہ نماز پڑھتے تھے دعا کرتے تھے فرماتے ہیں کتنی دفعہ وہیں پر جو ابھی نماز ختم نہیں ہوا بارش آنے شروع ہو گیا ہاں بارش نماز پڑھ کے بعد ابھی کھانا کھانے شروع ہو گیا بارش آنے شروع ہو گیا نیچے اترنا شروع ہو گیا بارش آنے شروع ہو گیا کہتے ہیں ایسے بہت سے ہمارے بزرگان دین کی انہوں نے اس طرح دعائیں کیا اور اللہ نے قبول بھی فرمایا ہے اور ہاں جی یقیناً ایسے بہت سے واقعات ہیں اس میں مین چیز جو ہے اللہ کی رحمت کو امیدوار ہو کر پنوں کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے جنہیں آجیزی سے دعا کریں گے قبول فرمائیں گے یہ ہر مشکل وقت میں دعا کا یہی آداب ہے انسان جو ہے عجیزی سے اللہ کے حضر میں دعا کریں ہمیشہ دعا کوئی بھی دعا جو ہے آج ہمارے دعائیں جو ہیں دعاؤں کے بارے میں خاص فارمولہ ہے دعا پڑھی نہیں جاتی دعا مانگی جاتی ہے ٹھیک تو پڑھنے کی کیفیت الگ ہے مانگنے کی کیفیت الگ ہے دیکھنا جو لوگ جو ہیں مانگتے ہیں ہمارے گھروں پر سائل جو ہے کتنی آجیزی سے مانتے ہیں بہت سے لوگ ہاں جی باجی باجی کہہ کے آپ کو دروازے کا ایک دفعہ نہیں کھٹکھٹاتے دس دفعہ کھٹکھٹاتے ہیں جب تک آپ باہر نکل کے آن کو کچھ نہ دے وہ چین چین نہیں بیٹھتے دروازہ کھٹکھٹاتے ہی رہتے ہیں پر یہی سلسلہ اللہ کے بارے میں بھی ہے اللہ کے پیارے نبی نے حضرت غفاری سے نشست کرتے ہوئے فرمایا اے اب زن ہاں جی من قارو من قسرا قورو ہو اللہ الباب جو شخص جس دروازے کو بھی کثرت سے کھٹکھٹائے گا آخر وہ دروازہ کھولا جائے گا تو پھر فرمایا اے ابو اللہ کے دروازے کو کثرت سے کھٹکھٹا کرو تو ضرور تمہارے اللہ پر دروازے کو کھول دیں گے کیونکہ یہ اس کی سنت ہے جو بندہ کثرت ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور آجیزی سے کھٹکھٹائے گا حلو سے کھٹکھٹائے گا تو اللہ ضرور اس کے دروازے کو کھول دیتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے اس کو مشکلات سے نکال دیتے لہٰذا دعا میں شرط آجیزی ہے سے گناہوں سے اجشناب کے ساتھ توبہ طائب ہو کر استخار کرتے ہوئے عزیزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبل فرماتے ہیں میرے دعا اللہ تعالی ہمیں سے جو بھی پریشانیاں ہمارے خاران گرامی میں سے کسی گھر میں جس طرح کی بھی پریشانیاں سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کو دین دنیا دونوں میں حسن عطا فرما عافیت عطا فرما اے اللہ اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرما آمین عالم